مطالعہ کرنے اور اسے یاد رکھنے کا کوئی طریقہ بتا دیجئے آہ, طریقہ یہی ہے بھائی اب تو آدمی کے ذوق کی بات ہے اپنے اپنے تو آدمی ایک لگن کے ساتھ بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کرے جو چیز پسند ہے اس پر نشانات لگا ہے کبھی اس کو ڈھونڈنا ہو تو اس کو یاد رہے کہ یہ بات میں نے فلاں فلاں میں پڑھی اور عام طور پر یاداش کے لیے جب پڑھنے بیٹھے اس آیت مقدسہ کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اول درو شریف اپنے سینے پر دم کرے ربش رحلی صدری و یسرلی امری یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی یادہ جو ہے وہ قوی ہو